پھر ہم اپنے رسولوں اور آمان والوں کو نجات دیں گے بات یہی ہے ہمارے ذمنا کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دیا